رسول اللہ علی وسابیا حدیب اللہ علی نبی اللہ علی کاس حابقیا نور الله مرجم کبیر یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے حدیث نمبر دو ہزار سات سو انتیس ٹو نائن فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وجالعلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدم کو بنایا اس سے فرمایا آراستہ ہو جا تو جنت عدم آراستہ ہو گئی فرمایا اپنی نہروں کو ظاہر کر اس نے سلسبیل کافور اور تسنیم کے چشمے ظاہر کیے ان سے جنتوں میں پاکیزہ شراب شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہو گئی فرمایا اپنے تخت پازیب کرسی زیور لباس حور عین ظاہر کر اس نے ظاہر کر دی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن کی طرف نظر کی فرمایا کلام کر تو جنت عدن ارض کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مجھ میں داخل ہوگا اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں کسی بخیل کو تجھ میں جگہ نہ دوں گا بخیل جنت عدن میں داخل نہیں کیا جائے گا بخیل کس کو کہتے جہاں شرعن یا مرتن مال خرچ کرنا لازم ہوتا ہے وہاں بھی خرچ نہ کریں ز نہ دے کنجسبانی نہیں کرتا حالانکہ استعاعت کنجوس ہے خرچ کر سکتا ہے استطاعت ہے نہیں کرتا کنجوس ہے. جہاں جہاں شرن خرج کرنا واجب تھا خرچ نہیں کرتا کنجوس ہے مروتن خرچ کرنا لازم ہے مہمان پر خرچ کرنا ہوتا ہے بہن بھائیوں پر سلا رحمی کرنی ہوتی ہے اس کو استطاعت ہے نہیں خرچ کرتا کنجوس ہے تو جو کنجوس ہے جو بخیل ہے وہ جنت عدن میں داخل نہیں ہوگا اور ایک تعداد ہے بدنصیبوں کی جو مال تو جوڑ کر شمار کر کے گن گن کر رکھتے اور بڑی ہوشیاری کرتے ہیں بینک بیلنس نہیں ساتھ میں کچھ پراپرٹی بھی ہونی چاہیے اور پراپرٹی بھی صرف اپنے نام نہیں کچھ بچوں کے نام کر دیں کچھ بیگم کے نام کر دیں کچھ اس کے نام کر دیں کچھ اس عزیز کے نام کر دیں اپنے نوکر کے نام ہی کر دیں اللہ کے نام نہیں دینا یہ چھوڑ کے سب چلے جائیں گے بعد والے قبضے کریں گے زکاط دینے کی توفیق نہیں ہوتی تو جو بدنصیب زکوات نہیں دیتے وہ کنجوس میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا صحاوت جنت کا ایک درخت ہے جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی اور وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے سخاوت جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے اور بخل کنجوسی بخیلی فرمایا آگ میں ایک درخت ہے جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کر دے جو زکاط نہیں دیتا اس کا مال تلف کر دیا جاتا ہے اس کا مال تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی لانتی ہے وہ جو زکات نہیں دیتا حالانکہ سائے میں نصاب ہے اور قیامت کے دن یہی مال وبانے جان بن جائے گا پارہ دس سورہ توبہ کی آج نمبر چونتیس پہنتیس سنیے اور عبرت حاصل کیجی جن جن کے پاس مال ہے زکاة دیں اور پوری پوری دیں خوش دلی کے ساتھ دیں سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضت ولا ينفقون لها فی سبیل اللہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ, وجنوبهم وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ کنزلم ایمان اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں خوشخبری سناؤ درد ناک آزاد کی جس دن وہ تپایا جائے گا کیا تپایا جائے گا سونا اور چاندی جس کی سکاو نہیں دی گئی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا قیامت کے روز جس نے زکوۃ کی ادائیگی میں بخل کیا وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اللہ کی پناہ استغفر اللہ استغفر اللہ عمران میں اس کا ذکر کہ وہ بخل جو کرتے ہیں ان کے تعلق سے بتایا گیا کہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توپ ہوگا اور زکات نہ دینے والا مالی کے جنت و کوثر نے فرمایا قیامت کے دن دو زخ میں ہوگا اللہ کی پناہ جو زکات نہ دینے والے کو قیامت کے روز عذابات ہوں گے اس کا نقشہ امیر علیہ سنت نے فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر چار سو پانچ پر لکھا ہے وہ نادان جو زکات نہیں دیتے بخل کرتے وہ پڑھیں ربرت حاصل کریں بہرحال جنت عدن میں بخیل داخل نہیں ہوگا کنجوس داخل نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں کسی بخیل کو تجھ میں جگہ نہ دوں گا اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول میں ہے جب اللہ تعالی نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اسے دیکھ کر فرمایا تو ہر متکبر پر حرام ہے جو تکبر کرتے ہیں اس پر جنت عدن حرام مسلمان کو اپنے سے کم تر سمجھنا اپنے آپ کو بڑھتر سمجھنا کسی کو گھٹیا سمجھنا تیری اوقات کیا ہے سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو وہ بڑی انداز آتے ہیں تو کیا سمجھتا اپنے آپ کو تیری کیا اوقات ہے رب ناراض ہو گیا تو تیرا بنے گا کیا نادان تو تکبر نہ کر اللہ کو تکبر پسند نہیں اور جنت عدم ہر متکبر پر حرام ہے حق کی مخالفت کرنے والا بھی تکبر کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے سے برتر جاننے والا بھی متکبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدم کی طرف نظر فرمائی فرمایا اپنے اہل کے لیے خوشبودار ہو جا تو اس کی خوشبو بڑھ رہی, بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے یہاں تک کہ اس کے اہل اس جنت میں داخل ہوں سبحان اللہ حدیث کچھ سی نقل کی امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے جنتیں ایسے لوگوں کو ملے گی کہ جب انہیں گناہ کا خیال آئے تو اللہ تعالی فرماتا ہے وہ میری عظمت کو یاد کر کے شرمائیں اور گناہ سے باز رہیں شیطان کہتا ہے کہ دیکھ نفس کہتا ہے کہ دیکھ کون جا رہی ہے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے فلاں چینل دیکھ جس میں ناچ گانا آتا ہے گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں نہیں میں تنہا ہوں مگر اللہ دیکھ رہا ہے علم یعلم اللہ یرا کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے خیال آیا کہ اس کا کام تو کرنا ہے اس کا تو لاکھوں کو فائدہ ہے اس کو کہوں ایک لاکھ روپے مجھے رشوت دے پھر کام کروں گا تیرا نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے میں رشوت نہیں لوں گا چلو سود سودی کاروبار کرتے ہیں یار وقت مال ملے گا کوٹھی بنائیں گے نئی نئی گاڑیاں لیں گے بینک بیلنس بنائیں گے نہیں شرما جائے نہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے تو جو گنا کا خیال آنے پر اللہ سے شرما کر گنا کو چھوڑ دے گا اللہ کا اعلیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا نار جہنم اے تما دے اس الکل جن تل فردا بغیر حساب او ہم اسلکل جنتل فردوس بی غیر حساب او ہمینی اسلکل جنتل فردو سا بیری حساب آمین على الحبیب صلی اللہ تعالی علام احمد قطل قلوب بہت پیاری کتاب اس میں جنت عدم حاصل کرنے کا عمل لکھا ہوا ہے پیش کروں آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ سنی. اور یہ کتاب لکھنے والے جو ہیں بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم ہیں اعلی حضرت نے بھی ان کی تعریف فرمائی اور ان کی کتاب کو الحمد للہ المدینہ نے اردو ترجمے کے ساتھ شائع کر دیا ہے قوت القلوب جلد اول جلد دو یہ پڑھیں تو مزے کو مزہ آ جائے آخرت یاد آ جائے جنت کی تیاری میں بندہ لگ جائے سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی علیشان قطل قلوم میں لکھا ہے جو با جماعت نماز مغرب کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے پھر دو رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا سے دس آئے اور درمیان سے ولاحکم ملا ہوا عید اللہ اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر دو آیتیں اس کے بعد قل ہُو اللہ احد پندرہ مرتبہ 15 ٹائمس پھر رکو کرے سجود کرے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو سورہ فاتحہ پھر آیت القرسی پڑھے اس کے بعد کی دو آیتیں پڑھے آیت الکرسی کے بعد کی دو آیتیں ہوم فی ہا تک پھر سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں پڑھے للہ ہی معافی سما واتی وماں فی الارض سے لے کر آخر تک پھر کلو اللہ شریف پندرہ مرتبہ اللہ تعالی اس کے لیے جنت عدم میں موتی اور یاقوت کے ہزار شہر بنائے گا سبحان اللہ ہر شہر میں محلات کتنے ہوں گے ہزار ہر محل میں گھر کتنے ہوں گے ہزار ہر گھر میں کمرے کتنے ہوں گے ہزار ہر کمرے میں قطاریں کتنی ہوں گی ہزار ہر کتار میں ہزار خیمے ہر خیمے میں مختلف قسم کی ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی ہزار چارپائیاں ہزار بیڈ ہر چارپائی پر ہزار بستر جو اندر سے ریشم کی ایک قسم استبرق, استبرق کے اور باہر سے نور کے ہوں گے ہر چارپائی پر ہزار تکیے ہزار تک ایک طرف ہزار ایک طرف ہر بستر پر ایک حور ہوگی جس کے اوساف بیان نہیں کیے جا سکتے اس کے حسن و جمال میں زیادتی ہوگی اسے کسی مقرر رشتے میں نے بھی نہیں دیکھا کسی نبی مرسل نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیں تو اس کے حسن کو پسند فرمائیں ہر بیوی بی پر ایک ہزار ایسے لباس ہوں گے کہ کوئی لباس دوسرے کو نہیں چھپائے گا اور تمام لباس مل کر جسم کی رنگت کو چھپائیں گے یہ بھی نہیں ہوگا یعنی ہزار لباس پہلے پھر بھی اس کے جسم کی رنگت نہیں چھپ سکے گی بلکہ وہ ایک دوسرے کی نیچے سے دکھائی دیں گے جیسے یاقوت میں ریشمی دھاگا دکھائی دیتا ہے جیسے شفاف شیشے کے جام میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے ہر بیوی بی کے ایک لاکھ غلام ایک لاکھ لانڈیاں ایک لاکھ دربان جو ان کے محلات اور سامان پر متعین ہوں گے یہ سب خدام خاص انہی کے ہوں گے ان کے شوہروں کے خدام ان کے علاوہ ہوں گے ہر خیمے میں ایک نہر تسنیم کی جنت کی نہر ایک کوثر کی ایک ایک چشمہ کافور زنجبیل سلسبیل کا ہوگا ایک ایک ٹہنی شجر طوبا اور جنت سدرت المنتہا کی ہوگی ہر خیمے میں موتی یاقوت کے ایک ہزار دستر خان اور جو سب سے چھوٹا دسترخان ہوگا وہ پتہ کیسا ہوگا سب سے چھوٹا دسترخان پوری دنیا جتنا ہوگا ہر دسترخان پر ایک ہزار جواہی راستے آراستہ سونے کی دشیں ہوں گی پلیٹیں ہوں گی ہر پلیٹ میں ہزار قسم کے کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کا ذائقہ رنگ خوشبو مختلف ہوگی اللہ تبارک و تعالی اپنے جنتی بندے کو یہ سب کھانے کی اور اس کے مسل پینے والی اشیاء کی طاقت عطا فرمائے گئے سب کھا سکے گا یہ اور تمام اپنی ازواج سے دنیا کے ایک دن کے برابر یہ ملاقات کر سکے گا پاک ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالی جو سارے جہاں کا حقیقی بادشاہ حد درجہ عطا کرنے والا ہر کام پر قدرت رکھنے والا جو چاہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے آئیے اللہ تعالی سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے سر حشر حضور ساتھ اتار کو جنت میر یا رب تنت میر یار امین اللہ معنی جنت الرداؤ سا بھی غیر خساب امین ایک جنت اس کا نام ہے جنت یہ جنت خالص سونے کی ہے گولڈ کی اور یہی وہ جنت ہے جہاں پر دنیا میں آنے سے پہلے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی شنای سلا تو سلام ٹھہرے تھے آپ نے قیام فرمایا تھا اللہ اکبر اس جنت کا قرآن پاک میں تین مرتبہ ذکر آیا ہے پارہ اکیس سورہ سجدہ کی ایٹ نمبر انیس میں نشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم منو میلو سولی ہے تھی فل ہوں چند تل نی میں ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے ہیں ان کے کاموں کے سلے میں مہمانداری جو دنیا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اسلام قبول کیا اور نیک اعمال بجا لائے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکات دیتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اولاد کو دین سکھاتے ہیں سلا رحمی کرتے ہیں وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر سبحان اللہ کتنے لوگ بارہ مدنی کام کر رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں تو جو دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے جنت مبع میں عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ بڑے آنر کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی گدا بھی مل ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سلا خدا دن خیر سی لائے صخی کے گھر ضیافت کا امین امین امین, آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا للحبيب صلى الله, صلى الله تعالى على محمد